ابو طالب کی کفالت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی آغوش تربیت میں آ گئے ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا اور شفقت اور محبت سے مرتے دم تک آپ کی تربیت کی کہ حق یہ ہے کہ تربیت اور کفالت کا حق پورا پورا ادا کر دیا افسوس کہ ابو طالب باوجود اس والحانہ اور عاشقانہ تربیت اور کفالت کے دولت ایمان سے محروم رہے ایک بار مکہ میں قحط پڑا لوگوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجئے ابو طالب ایک مجمع کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو لے کر حرم میں حاضر ہوئے اور آپ کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگا دیا آپ نے بطور تگر اور التجا انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا اشارہ کرتے ہی ہر طرف سے بادل امنڈ آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ندی اور نالے بہنے لگے اسی بارے میں ابو طالب نے کہا ہے وہ اب یزوستقل غام و بیوج ہی سمالہ عصمت الارامل یعنی ایسے روشن اور منور کہ ان کے چہرے کی برکت سے خدا سے بارش مانگی جاتی ہے جو یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کا ماوا اور ملجا ہے